اس کے بارے میں تو ہم نے درس و قرآن میں تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ ملد کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن جو مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ یقین سارا کو اپنا دوست تھوڑا اس کے لیے جہنم تیار ہے اور زبردست قسم کا یعنی عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے ایسا آدمی جو مسلمانوں کو چھپ کر اور مسلمانوں فکای قیامت کے روز اُنہیں میں سے اٹھے گا جیسا کہ ابھی چند دن ہم نے درس قرآن میں سورہ نساء کی آخری یعنی آیت چکے جو واضح طور پر اللہ جلالہ مجد جہاں کا حکم ہے کہ اللہ جلام القیم اشار فرماتا ہے کہ ایسا آدمی جو یہ سہارا کو دوست مناتا ہے کہ آمد کے دن انہی جیسا ہوگا اور انہی کے ساتھ اٹھ گا ابھی تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس میں دینی غیرت عطا گہرا اور مسلمانوں کو اتحاق و اتحاد نصیب فرائے. مسئلہ حضرت یہ ہے کہ اب صرف پاکستان کا مسئلہ اس اسے پہلے آتا ہے کہ مسلمان جو سب, سب کچھ یہ کام کر چکے ہیں اور اب وہ یہ حدم سالا کے چنگل میں اس طریقے سے پوچھ ہیں کہ اب ان سے نکلنا ان کے لیے بہت بڑا بھمال بنتا جا رہا ہے دعا کیجئے جیسا میں نے دشمن بھی عرض کیا کہ کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا ہو جائے جو ان کے سامنے گردن اونچی کر کے بات کر سکے اور آنکھیں ان کے ساتھ لا کر بات کر سکے اللہ ہم سب کو دینی غیرت عطا غیر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی وہ جرت عطا فرمائے کہ جو آقا کریم صلی اللہ صلاف کے حقیقی غلاموں میں ابھی تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں ہماری حیثیت جو ہے آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہم اس مقام پہ نہیں ہیں کہ ہم کسی امت کو مجبور کر سکیں کسی آدمی کو مجبور کر سکیں اس لیے ابھی تو دعا کی جا سکتی ہے اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم کو اتنی فرمائے کہ ہماری بچے جو ہیں یہ کسی حکمران کے یعنی خیالات کو تبدیل کرنے تک پہنچ سکیں اور ہم نے اتنی جرت پیدا ہو سکے اللہ سب مسلمانوں کے حال پر رہ فرمائے اور انہیں اس امتحان سے کامیاب ہونے کی فرمائے